ہمارے اہل کرم کے پروگرام کے سلسلے میں اس بار ابن انشاء کو دعوت دی گئی ہے یہ شاعر بھی ہیں مزاح نگار بھی ہیں صحافی بھی ہیں ان کی کئی حیثیتیں ہیں ابن انشاء کا نام ہے ان کے جو قریبی حلقے کے لوگ ہیں جو دوست ہیں وہ انشاء جی کہتے ہیں اور خود انشاء جی کو یہ نام پسند ہے آپ اگر ان کی نظمیں پڑھیں غزلیں دیکھیں تو بعض مقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاء جی موجود ہیں اور مجھے ایک شیر بھی یاد آتا ہے انشا جی انہیں روک کے پوچھو ان جی کو تو مفت ملا ہے انشا جی, جی, جی, جی یہ آپ کے سلسلے میں تذکرہ آتا ہے جی آ, میر کا کچھ نرم ایک غم گچھال سا لہجا ہے کچھ نظیر جب زندگی کے تماشا دیکھتے دکھاتے ہیں تو کچھ وہ بات بھی ملتی ہے جی میں ایک دوسری بات پوچھنا چاہتا تھا جی میر کے والد نے میر سے کہا تھا کہ بیٹے عش کرو تو یہ مسئلہ آپ نے کس حد تک اپنایا کسی کے کہنے سے یا مگر کہے نہیں ہمارے والد نے تو نہیں کہا تھا اگر ان کو کہیں پتا چل جاتا کہ ہم یہ کرتے ہیں تو معلوم نہیں وہ کیا کرتے تو چوری چھپے تو آدمی ہی کرتے ہیں لیکن ہمارے مسئلے تو کیا ہم نے میرے خیال میں میر کے مقابلے ہی کے کیے ہوں گے ہم نے بھی زندگی اس میں گزار دی یہ جو بات میر کے لب الحجہ کی کہی جاتی ہے جی اس کے سلسلے میں میں انشا جی کے بارے میں اپنے سامعین سے یہ کہوں گا کہ نذیر کا کچھ زندگی کے دیکھنے دکھانے کا جو انداز ہے یا میر کے لہجے میں جو غمگساری اس, جی جی اس میں ایک چیز اور شامل ہو گئی ہے جب ہم انشا جی کو پاتے ہیں زندگی کا نیا شعور اس سے ایک بنا ہے جسے ہم چاند نگر کی شاعری کہتے ہیں اب اس کے بعد نئے مجموعے آئیں گے ان کی شاعری کے اس میں یہی لے جائے یہی آہنگ ہمیں ملے گا دوسری چیز جو انشاء جی کے بارے میں مجھے شروع میں جس حد تک مجھے اجازت ہے کہنے کی میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ہاں شاعری میں نثر میں صحابت میں ایک ہی مزاج ہے کبھی ہم نثر جب پڑھتے ہیں تو مزاح نظر آتا ہے اس میں بھی ایک نرم لہجائے شاعری میں کچھ رومان کچھ خوابوں کا سایہ کچھ انوکھی باتیں ملتی ہیں لیکن وہاں بھی وہی نرم لے جائے انشا جی سے باتیں کرتے ہیں تو باتوں میں بھی اسی نرمی کا مزہ آتا ہے اسی رنگساری کی لذت ملتی ہے اب چونکہ زندگی کے شعور کتی خفن نثر میں کچھ اور ہو جاتا ہے اس لیے وہاں ہم ڈھنگ کچھ اور دیکھتے ہیں انشا جی میں چاہتا تھا کہ باتیں تو ہم کرتے رہیں گے جی. لیکن آپ شاعری کے سلسلے میں مشاعرے سے بہت گھبراتے ہیں ہم نے تمام مشاعروں کو ذہن میں رکھ کر اس سے جی زیادہ سامعین کا انتظام آپ کو لئے کیا ہے اور آپ سے سنیں گے بھی ضرور یہ نہیں اس وقت آپ سنیں گے جی, جی ہاں سنیں گے خیر اس وقت سامعین کو میں دیکھ نہیں سکتا اس لیے کوئی حجاب کی بات <laughs> نہیں ہے میں تو یہ سمجھوں گا کہ آپ کو سنا رہا ہوں بتائیے آپ سنا سنا جو ہے ہمارے تو ہر طرح کا ناج ہے ہماری کوٹھی میں نظم نثر قطع غزل جو بھی کچھ ہے آپ سننا چاہیں ہم لوگ غزل ہی سے آغاز ایک خیر غزل تو نہیں لیکن ایک غزل نماز چیز ہے نہیں نہیں غزل کے تکنیک ہی ہمیں سمجھیے اور اب تک ہم نے کہیں پڑھی نہیں اور چھپی کہ نہیں چھپی بس سنیے اپنی شان میں اپنی مداح میں جی کیسی بھی ہو اس شخص کی اوقات عزیز ہو بھی ہو اس شخص کی اوقات عزیز ہو کی غنیمت ہے ابھی ذات عزیز ہو اس شہرِ فرد میں کہاں ملتے ہیں دیوانے پیدا تو کرو اس سے ملاقات عزیزو وا. پابندے سلاسل ہے زندان جہاں میں پابند ہے زندان جہاں میں رندان جہاں کی کرے بات عزیز جی. ہے وہ جی. جی. جی. جی. یہ جو پابند کی بھی لذت جس میں آپ نے اٹھائی ہاں کچھ تھوڑی سی پابند سلاسل ہے پی زندان جہاں میں رندا جہاں کی سی کرے بات عزیز و ہو مفلس و محتاج پہ ہم نے تو نہ دیکھا اس کو بے در قبل حاجات عزیز و پایا ہے مگر خاک نشیں اہل طلب میں اتری ہو جہاں حسن کی بارات عزیز ہو با ابھی ختم نہیں ہوا اس شخص نے یوں کون سا میدان نہیں مارا بس عشق کی بازی میں ہوئی مات عزیز و اس میں بھی رہا ہاتھ یشیراضا سخن کا شاخ کے مطلب کی غزلیات عزیزوں صحیح ہے جو نے لکھا ہے کہ عشق میں میں یا اس سب کا رونا رو لیا وہ کس کو نہیں ہوئی یہ نہیں سمجھے ویسے تو ناکامی عشق یا کامیابی دونوں کا حاصل خانہ خرابی تو اس میں تو جیت مات کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ جیتے ہیں کہ آپ ہارے جی آپ کے جو نقار ہیں جی جو ادب کے بارے میں زیادہ ذمہ داری سے گفتگو کرنے والے ہیں وہ مدت سے دیکھا کہ ہمارے مطلب کوئی ہم نے کوئی تحریر نہیں پڑھی پہلے زمانے میں بہت لوگ لکھتے رہے تو ان کا یہ کہنا ہے جی کہ نظم خاص طور سے آپ کا مزاج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک صحیح ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ غزلیں آپ کی خوبصورت نہیں ہے یا ان میں آپ کا مزاج نہیں ڈھلا ہے جی بلکہ یہ شاید آپ کے فن میں وہ نظم کو اولیت دیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے اصل میں غزل کو تو میں معاشرہ ہو یا انسان ہو اس کے زوال کی ایک علامت سمجھتا ہوں اس لیے نہیں حالانکہ غزل میں بڑی جاندار چیزیں کہی اور آج کل کے لوگ جو غزل لکھ رہے ہیں پچھلے پچیس برس میں لکھی گئی ہے اس سے پہلے پوری اردو کی تاریخ میں نہیں لکھی اس میں سماجی شعور ہے ورنہ اس سے پہلے غزل کا مطلب یہ تھا کہ جو سماجی شعور سے یا تھک جاتے ہیں یا اس سے برت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ کو اس طریقے سے کہ اس کے لیے نظم ہی کا پیرا اختیار کرنا پڑتا ہے اصل میں ہر موضوع اپنا اسلوب خود تلاش کرتا ہے چنانچہ میں نے جو نظمیں کہیں میرے خیال میں مثلاً بغداد کی ایک رات ہے جو شنگھائی ہے ان کو آپ غزل میں ایکسپریس نہیں کر سکتے نہ قطعے میں کر سکتے ہیں البتہ جب کبھی یہ عاشقی کی سوردگی کا موڈ ہوتا ہے اس کے لیے غزل آتی ہے ایک بات راز کی طرح بتا دیجیے یہ نظمیں آپ کہتے ہیں اور اس میں زندگی کا جو ایک شعور ملتا ہے یا نئی باتیں ہیں لیکن غزل کی جو خوبصورتی ہے وہ سب کے سب میں نظموں میں دیکھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے یہ نہیں یہ تو خیر ایک بڑا کمپلیمنٹ ہے اس لیے کہ نظم کی خوبی یہ ہے کہ اس میں غزل کا سا حسن ہو کیونکہ جو صفائی آپ کو معلوم ہے کہ اتنی صدیوں میں منجھ منجھا کے ہماری غزل کے اسلوم میں ہے وہ ابھی نظم میں نہیں آئی اچھی سے اچھی نظم میں نہیں آئی اس لیے اگر آپ کہیں کہ بھائی اس کے شعروں میں غزل کی شعر کی سی صفائی ہے تو اس کو کمپلیمنٹ جان جاننا چاہیے مجھے نہیں معلوم کہ میرے ہاں یہ بات ہے کہ نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی اس کی تجزیہ کیا ہے بہت یہ ہے کہ میرے آپ سماجی شعور دوسرے سماجی شعور جو ایک کونشیس شاعر ہوں یا تھا تھا جو بھی کچھ کہیے کیونکہ چاند نگر کا جو شاعر ہے وہ آج کے شاعر سے تھوڑا سا مختلف ہے میرے خیال میں وہ بہتر بھی تھا اس زمانے کی بالکل نوجوانی کی عمر کی وہ ساری شاعری ہے اس میں ایڈونچر کرنے کا خطرے مول لینے کا یہ ہر چیز کا حوصلہ ہوتا ہے نا اور پھر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہم مسافر زندگی میں وہ اس عمر میں تو دیوار سے بھی آدمی ٹکرایا جاتا ہے تو وہ جو نظمیں ہیں یہ اس دور کی نظمیں ہیں اس کے بعد آدمی اپنی اصطلاع میں تو میں ہو جاتا ہے لیکن دوسرے اگر میں آبجیکٹو بھی آپ دیکھیں تو کمزور ہو جاتا ہے مثلا پسند ہو جاتا ہے تو اور آپ نے دیکھا ہمارے اچھے اچھے شاعر اچھے اچھے افسانہ نگار شروع میں کیا لکھتے تھے بعد میں تانا آسانی پہ آ گئے غزل پہ آ گئے یا بیکار موضوعات پہ آ گئے میں یہ تو نہیں کہتا لیکن وہ حوصلہ اور وہ ایڈونچر وہ تو اب نہیں آپ وہ آپ کے سلسلے میں ایک بات یاد ہے میں پنڈی گیا ہوا تھا تو ایک خاتون نے مجھ سے اچانک سوال کیا کہ آپ نے چاند نگر پڑھی ہے تو میں نے کہا کہ ہاں پڑھی ہے اور مجھے بہت پسند ہے اس کے فن میں تو انہیں بڑی تسلی اور تشفی ہوئی جسمان تو ان کے چہرے پہ جو آسودگی کا انداز تھا تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کیوں پھر اپنے سامعین سے اتنا دور دور رہتے نہیں نہیں دور دور نہیں رہتا ویسے یہ شکایت ہے میرے بہت سے سامعین میرے بہت سے یوں سمجھیے کہ دوست کہنا چاہیے ایسے ہیں جو مجھے شاعر ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی اگر یہ چوائس ہے کہ تم شاعر ہونا چاہتے ہو یا نثر نگار پوچھنا تو پوچھئے تو اصل میں میری ذات تو وہ شاعر ہی کی ہے اور میں اپنا حشر نشر شاعروں ہی کے ساتھ چاہتا ہوں اب یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو میں اخبار میں لکھتا ہوں پھر نثر کے سمجھنے والے پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں اپنے طور پہ لیکن مجھے تو دونوں میں آسودگی ملتی ہے لکھنے میں اور جس چیز کو یہ دیکھا کہ جیسے زندگی کے جو سماجی شعور ہے وہ تک ہمیں ملتا ہے پھر یہ ہے کہ عشق جیسے آپ بات ہوئی تھی شروع میں ہماری آپ کی تو آپ کا عشق محبوب سے بھی ہے زندگی سے بھی ہے لیکن سب سے زیادہ محبوب سے زیادہ لیکن مجھے سب سے زیادہ جس چیز سے عشق ملا ہے آپ کی نظموں میں وہ زندگی کے انوکھے پن سے انوکھی باتیں سحر انگیز باتیں جنہیں ہم اپنے خوابوں میں بھی تلاش کرتے ہیں زندگی میں بھی تلاش کرتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ عزیز ہے اور آپ کی نظموں پہ ان کی گرفت ہے تو آپ ان کی گرفت میں ہیں یا آپ انہیں گرفت میں لے لیتے ہیں نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو بھی اسی قسم کا <laughs> کوئی روگ ہوگا جو آپ سبجیکٹلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے میں نے اس کا تجزیہ نہیں کیا कर... نہیں کیا تو پھر ایک نمس اپنے عشق کا حوالہ دیا تو بلکہ شرمندہ بھی ہوتا ہوں لیکن بھارت سن لیجیے ہاں. غزل نظم میں دونوں ایک ملے ہوئے جو جی چاہے سمجھئے ہو نہ دنیا میں کوئی ہم سا جی میں آتی ہے کہ پی جائیں یہ دریا لوگو کتنی اس شہر کے سخیوں کی سنی تھیں باتیں ہم جو آئے تو کسی نے بھی نہ پوچھا لوگو اتفاقن ہی صحیح پر کوئی در تو کھلتا جلم لاتا پس چلم کوئی سایا لوگو سب کے سب مست رہے اپنے نہاں خانوں میں کوئی کچھ بات مسافر کی بھی سنتا لوگو ہوں گے اس شہر میں کچھ اس کے بھی پڑھنے والے یوں تو یہ شخص بھی مشہور تھا خاصا لوگ کسی, کسی آنچل کی ہوا تو ملتی جب سر راہ یہ گرا تھا لوگ ایک تصویر تھی کیا جانیے کس کی تصویر نقش معہوم سے اور رنگ اڑا سا لوگو ایک آواز تھی کیا جانیے کس کی آواز اس نے آواز کا رشتہ بھی نہ رکھا لوگ کچھ پتا اس کا ہمیں ہو تو تمہیں بتلائے کون گھر کون نگر کون محلہ لوگ کچھ پتا اس کا ہمیں ہو تو تمہیں بتلائے کون گھر کون نگر کون محلہ لوگو چند حرفوں کا معما تھا وہ الجھا سلجھا اس نے تو نام بھی پورا نہ بتایا لوگو ہائے یہ درد کے مشکل سے تھما تھا دل میں چاند پونم کا ابھی سے نکل آیا لوگو چاند پونم کا ابھی سے نکل آیا لوگو پھر وہی دشت وہی دست کی پہنا ہے ویشتے دل نے کہیں کا بھی نہ رکھا لوگ ایک ہی شب ہے طویل اتنی طویل اتنی طویل اپنے ام میںوز نہ فردہ لوگو اس میں ہمت ہے تو در آئے اٹھا دے یہ حصار اپنے گمبد میں تو در ہے نہ دریچا لوگو کب آگے سنیے آج کی ڈاک سے کیا کوئی لفافہ آیا آج کی ڈاک سے کیا کوئی لفافہ آیا کیسی سرگوشیاں کرتے ہو ارے کیا لوگو کوئی پیغام زبانی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہم نے اپنے کو بہت دیر سنبھالا لوگو بند آنکھیں ہوئی جاتی ہیں پساریں پاؤں نیند سی نیند ہمیں اب نہ اٹھانا لوگو اب کوئی آئے تو کہنا کہ مسافر تو گیا یہ بھی کہنا کہ بھلا اب بھی نہ جاتا لوگ راہ تکتے ہوئے پتھرا سی گئی تھی جلتے تھے جو لیتا تھا کبھی آپ کا نام اس طرح اور کسی کو نہ ستانا لوگو جی اس نظم کا جو موضوع ہے اس پر تو ہم گفتگو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ تو آپ نے نظم سامعین کو سنا دی ہے جو لذت اس میں ہے جو خوبصورتی اس میں ہے ان کے بھی حصے میں آ گئی اور کچھ چیزیں تو آپ ہی کا دکھ رہیں گے جی اس لیے کہ آپ کا آپ کی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب تک پہنچ گئی اب میں اس سلسلے میں نرمک جی سلسلے میں جی ایک اور پہلو اشارہ کروں گا جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا تھا جیسے جی جی بغداد کی بغداد ہے شنگھائی شنگائی جی جی سرائے طویل ند میں اس میں آپ کو بڑی کامیابی ہوئی تھی آپ نے بڑی خوبصورت میں لکھی ہے ادھر آپ نے ادھر کچھ توجہ دی ہے میرے خیال میں یہ کم لکھی ہے اس کے بعد یعنی نگر کے چھپنے کے بعد جی ایک میں نے لکھی تھی وہ چھپی نہیں وہ کوریا کی خبریں تھی جی وہ بھی اچھی لمبی نظم تھی اس کے بعد ایک میں الجیریا وہ ایک چیز تھی لیکن اچھا اور پھر یہ یہ جو ابھی تین چار سال میں لکھی دیوارے گریہ اس میں بھی آپ تو ہاں نظموں میں لکھی ہے کیونکہ جنب وہ تو ایک لمحاتی ایک تاثر کی پیداوار تھی بڑے زبردست اثر ہوا تھا تب ہوا تھا لیکن ویسے دیکھا جائے تو جس طرح منظم طور پہ نظمیں چاند نگر میں ملتی ہیں اس طرح کم دل کم, دل کم دل ہے اچھا اب ایشا جی کچھ ہم چاہتے تھے کہ نسل کی طرف ہم آئے میں نے آپ کو نہ صرف یہ ہے کہ پڑھا ہے بلکہ لکھتے ہوئے بھی دیکھا ہے نسل جب آپ لکھتے ہیں اور جب آپ اس کی تیاری کر رہے تھے اس وقت بھی آپ سے ملا ہوں اور اس پہ گفتگو بھی پہلے ہو چکی ہے تو کیوں میں آپ ہی سے شروع میں کہلوا دوں نسل کی تیاری کے سلسلے میں بہت عرصہ ہوا آپ نے ایک بار کہا تھا کہ ہم جب ایک بات کہہ لیتے ہیں اس میں مزاح ہوتا ہے تو لوگ ہنس لیتے ہیں چھٹی ہوئی لیکن بلکہ اس کی بہت تیاری کرنی پڑتی ہے نہیں اصل میں مجھے نہیں معلوم میں نے یہ بات کب کہی تھی ضرور کہی ہوگی لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا یہ پلاننگ تو میری زندگی میں ہے نہیں نا زندگی میں ہے نہ میری شاعری میں وہ تو جب میرا قلم جب تک کاغذ کو چھوتا نہیں تب تک میرے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہوگا یہ قلم بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا بات سے بات نکلتی آتی ہے لفظ سے لفظ محاورے سے محاورے ایسی کوئی اسی طرح شاعری میں بھی میرا حال ہے تو اس لیے اس میں مجھے تیاری نہیں کرنی پڑتی اگر میں لکھتا ہوں لکھنا ہوتا تو میں دس منٹ میں پندرہ منٹ میں اور اخبار میں لکھنے والے کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کو فرصت نہیں ہوتی یہ جو سب کچھ ہے یہ ساری زندگی کے تجربے کا مطالعے کا سب کا نچوڑ ہوتا ہے بظاہر تو ایک سادہ سا مصرعہ یا سادہ سی تحریر نظر آتی ہے یہ کالم ہے کالم میں یہ عجیب قصہ ہے یعنی کوئی یہ زبان میں اس لیے نہیں لکھتا نہ محاورہ نہ محابر. یہ کہیں ذہن کے کہیں پیچھے رتنس سرشار جو بہت بچمن میں پڑھا تھا اور محمد حسینہ آزاد یہ دو ہیں یہ دو اور تیسرے مولوی عبدالحق یہ ان کی تحریر کا میں قطیل ہوں یہ کہنا چاہیے اگر کسی کا اثر ہے تو ان تینوں صاحبوں کا تھوڑا بہت اثر کہنا چاہیے تو یہ اور وہ بچمن کا مطالعہ بعض اوقات ایسی چیزیں کہ مسلم کے یا ذوق کے اشعار نہیں کہاں وہ چھپے ہوتے ہیں اور تو وہ قلم کے نوک پہ آ جاتے ہیں ان کو نہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں چاہے مطالعہ ہے چاہے شیر ہے چاہے حوالہ ہے تو لی ایک فلو کا حصہ بن جاتا تو ابھی تو کہیں گے نہیں مجھے کچھ باتیں کہنی ہے اس مزاج کے سلسلے میں جو آپ کے ملتا ہے اپنی تہذیبی مختلف سطح ذہن میں رکھیں تو اس میں انداز وہ اچھا ہے جہاں آدمی زیر لب مسکرا لے انشا جی اسی ہوئے ایک عجیب گدگاہٹ سے ہوتی ہے یوں کہنا چاہیے لکھتے دیکھا ہے تو میں تحریر ہو تو یہ گدگاہٹ سے زیادہ نہیں یہ جو دوسرا مسکرا ہے تو آپ مسکراتے جاتے ہیں اور دوسروں کو پر بھی وہی اثر اس طرح کبھی کسی فرد میں کبھی قدروں میں کبھی ہمارے حالات میں صاحب ہم نے دیکھی اس کے باوجود طنزیں یعنی سیاسی بھی زندگی کی طنزیں بھی بہت لکھی ہیں کوشش یہ رہتی ہے کہ بھئی جس کے متعلق لکھی گئی ہے وہ بھی اس کو انجوائے کرے اکثر صورتوں میں یہ ہوتا خیر برا ماننے والے بھی ہیں یعنی جن کو ہیومر کی سینس نہیں ہے سینس آف ہیومر نہیں ہے ورنہ اکثر لوگ وہ چور سجتے ہیں اس لیے ملفو ہوتی میں یہ کہ اس کا پڑھنے والے کا بھی تھوڑا سا لکھا پڑا میں ہوں کہ آپ کوئی چیز پڑھ کر دیں یہ ہمارے سامعین آپ سے میرے خیال میں ایک مقصد تھا ایک ہم نے لکھا تھا ایک بے لوس کارکن کی طرف سے آپ کو زندگی میں بہت بے لوس کارکن ملتے ہیں جناب والا پاکستان کے بے کارکنوں کی جماعت بے پاکستان دل سے جناب والا کا خیر مقدم کرتی ہے جناب والا ہماری انجمن کی ایک خصوصیت میدان میں کود پڑنا ہے چنانچہ آج بھی ہم اپنے پر میدان میں کود پڑنے کو تیار ہیں بشرتے کے میدان میں یہاں سے وہاں تک روئی کے گدے نہالچے اور گالیچے بچھا دیا جائے ان کے بغیر میدان میں کودنا گزند کا باعث ہو سکتا ہے چوٹ آ سکتی ہے جنابی والا انجمن حضا جن یعنی انجمن بلوس کارکنان پاکستان کے دروازے سب پر کھلے ہیں کیونکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے پہلے تھا لیکن اس کو کارکنان مزکور ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے گئے اب فقط دروازے کا سائن بورڈ باقی ہے جسے انجمن حضا بخوشی قوم کی نظر کرنے کو تیار ہے یہ مضبوط شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا ہے اس پر دھوبی کپڑے پٹک سکتے ہیں جو دھوبی نہیں ہے وہ سر پٹک سکتے ہیں غصال مردے نہلا سکتے ہیں بلکہ مردے اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت آپ نہ جناب والا انجمن حضا کے سبھی کارکنان پرلے درجے کے بے لوس کارکن ہیں ان سے کوئی ان کے خدمت کے سلے کی بات کرے تو مارنے کو دوڑتے ہیں یہ خاک میاں فقیر محمد سیکرٹری جنرل انجمن ہاضا بالخصوص فقیر منش آدمی ہے اسے آپ سے کوئی خواہش نہیں ہے سوائے عہدے کی خواہش کے اور کسی قسم کا لالچ نہیں ہے سوائے روپئے کے لالچ کے خاک سار دولت پر لات مار چکا ہے سربت پر لات مار چکا ہے شہرت پر لات مار چکا ہے اور بھی کئی چیزوں پر لات مار چکا ہے جو اس وقت یاد نہیں <laughs> افسوس <laughs> اب یہ لات اس قابل نہیں رہ گی کہ مزید کسی چیز پر ماری جا سکے لات مارنے کی عادت سے مجبور ہو کر اس خاک سار نے ایک کتے کے بھی لات مار دی تھی وہ محاورے نہیں سمجھتا تھا اس نے اس جذبہ اثار کی قدر نہ کی جواب میں دانت مار دیے آدمی سے بے حرکت کی جناب والا جیسا کہ خاک سار نے عرض کیا خاک سار کو آپ سے یا حکومت سے کسی قسم کی غرض نہیں ہے تاہم خاک سار کو شہر کی مین مارکیٹ میں جو زیر تعمیر ہے کونے والی بڑی دکان الاٹ کر دی جائے تو خاک سار کا قوم کی بے لوس خدمت کا جذبہ روز افزوں ہو سکتا ہے اس لیے کہ انجمن ہزار کی عہدہ داری کے علاوہ جسے خاک سار ذاتی اگراز کے لیے استعمال کرنا حرام سمجھتا ہے خاکسار کا چھوٹا سا ذاتی کاروبار بھی فقیر اسٹون ورک کے نام سے ہے کیا ہمیں محنت کرنی چاہیے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی محنت کرنی چاہیے لہٰذا خاکسار کی فرم نے لوگوں کو پیٹ پر باندھنے کے لیے پتھر بارعیت نرخوں پر سپلائی کرنے شروع کر دیے ہیں یہ پتھر منگو پیر کی پہاڑی کے ہیں لہٰذا مضبوط ہونے کے علاوہ روحانیت سے بھرپور اور خیر و برکت سے معمور ہیں یہ پتھر پیٹ پر باندھنے کے علاوہ اور بھی کئی کام آ سکتے ہیں محبوب لوگ ان سے سنگے آسمان بنواتے ہیں اور اس پر عاشق لوگوں سے ناک گسواتے ہیں ناک اور زمین کے علاوہ ان پر ہلدی اور مرچ بھی بخوبی پیس سکتے ہیں خودکشی کے لیے ہمارے ہاں کے پتھر آزمودہ ہیں جو کوئی ان کو اپنے ساتھ باندھ کر دریا میں کودا پھر پانی کی سطح پر نہ ابھرا ظالم سماج ہاتھ ملتا ہی رہ گیا خودکشی کرنے والوں کے بے شمار تصدیقی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم کو ایک ہی پتھر سے فائدہ ہوا قیدے یا تو بندے گام سے نجات مل گئی اب چند پتھر فلاں فلاں حضرات کو ہماری طرف سے بھیج دیجئے دکان سے دریا کے پل تک پتھر پہنچانے کا خرچ ہم اپنے پلے سے دیتے ہیں گاہک سے چارج نہیں کرتے آخری پیرا ہے انابے والا جانے کس شاعر نے کہا ہے لیکن خوب کہا ہے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی واقعی ساری خرابیوں کی جڑ رزق یعنی غلہ وغیرہ ہے اس وقت ہماری قوم کو غلے کی ضرورت نہیں جتنی کہ پتھروں کی ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے ایک بزرگ جن کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں دانے گندم کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے آج تک کوئی پتھروں کی وجہ سے نہیں نکالا گیا شاعر مذکور نے جو رزق سے موت کو بہتر بنایا بتایا ہے تو اس کی وجہ ہے مرنے والے کے مزار پر ہماری دکان کے مضبوط اور خوبصورت پتھر لگائے جا سکتے ہیں کسی زندہ آدمی کے مزار پر نہیں جس نے ایک بار اپنی قبر پر ہمارے ہاں سے پتھر کی تختی لگوائی ہمیشہ کے لیے ہمارا گرویدا ہو گیا جناب والا ایک لا میں قطع تاریخ ہم آپ کی بھی نظر کرتے ہیں وقت آنے پر کام آئے گی گھر قبول افطار تو یہ تو بحر الامین نے سنا اور وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں آپ کو جی اس میں جو مراح ہے جس انداز سے آپ نے اسے لکھا ہے اس پر اس وقت کوئی تبصرہ تو ممکن نہیں ہے آپ کی کتابوں کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا تھا کچھ تو آپ کی کتابیں شائع ہو چکی جیسے آپ کے نئے بھی چھپنے والے ہیں اس مہینے میں وہ بھی دیکھیے انجم صاحب میں کوشش تو تین سال سے کر رہا ہوں بلکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کتابت جو ہے اس پہ انیس سو اکہتر لکھا تھا لیکن یہ ہوتا ہے کہ آدمی مانجتا جاتا ہے اور پرفیکشنسٹ ہونا کوئی اتنی اچھی بات نہیں لیکن بری بات بھی نہیں تو بعض نظمیں میں مکمل کرنا چاہتا تھا جن میں ایک ایک دو دو مصرے باقی ہیں اور وہ ہو نہیں پاتے اور مجموعہ آ نہیں پاتا پھر میں تب ان سست آدمی بھی ہوں یعنی میں چاہتا تو یہ چھ سال پہلے لا سکتا تھا مجموعہ خیر اب بھی اگر, اگر اگلے مہینے بھی آ جائے تو میں سمجھوں گا اگلے مہینے آ رہا ہے انشاءاللہ کچھ اللہ آپ نے نام رکھا اس کا اس کا نام ہے اس بستی کے ایک کوچے میں آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے یہ اگر آپ نے میری وہ نظم پڑھی ہو اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشا نام کا دیوانہ جان کو ہار گیا مشہور ہے اس کا افسان وقت <laughs> ہوتا تھا میں آج آپ کو وہ نظم سنا تھا بس یہ میں نے نام اس سے لیا اس سے تو سامین آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہ انشا جیت ہے جن سے آپ ملے ہیں ابھی ان کی غزل بھی سنی نظم بھی سنی ان کا ادبی مضمون بھی پنا انجم صاحب میں اپنی تعریف سن کے بہت خوش ہوا بہرحال آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس میں شکریہ کیا چاہیے تو آپ نے اپنا جو کام کیا اسی کی بدمانی میں نے کرائی ہے نہیں حضرت ایک دوست نوازی بھی ہوتی ہے